اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالهمز والوقف والنسخ بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسط بالصحيف بين يدي سار صلیم آج سے نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے نئے سال کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارک مبارکبادی کے پیغام دینا بیدرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور سلف صالحین کے طریقے اور منحص سے یہ قطع ثابت نہیں ہے ہمیں ایسے عمر سے گریز کرنی چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے محرم کے مہینے کا ضمنی طور پر قرآن پاک میں ذکر ہے فرمایا کہ ان عدت شہور ان دسن اشر شرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے پرانے پاک میں بارہ مہینوں کا ذکر ہے ان بارہ مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے آگے فرمایا بنہا عرب عائد نخروں ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور ان چار والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے جو چار مہینے ہیں ان میں سے تین پیدر پہ, پہ آتے ہیں ذلقا ذوالحجہ اور محرم اور ایک مہینہ الگ ہے رجب جو کہ جو ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے یہ ہمت والے مہینے انتہائی محترم اور قابل احترام ہیں جاہلیت کے دور میں بھی ان کا احترام جاری اور قائم تھا ان کی حرمت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی فساد کوئی فتنہ وبا نہ کیا جائے قتل و غارت گری ویسے ہی حرام ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور پہ حرام ہے حتیٰ کہ کفار پر بھی حملہ نہ کیا جائے اللہ یہ کہ وہ حملہ کر دیں تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ ان مہینوں کی حرمت کا دقاضا ہے مگر افسوس کہ آج یہاں امت مسلمہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر چکی ہے اور پامال کرنے پر آمادہ ہے اور ان دنوں کس قدر قتل و غلط گری تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے جو سراسر شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اور اس محترم مہینے کی حرمت کے خلاف ہے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے اس کی وجہ شریعت نے بیان نہیں کی لیکن یہ نسبت انتہائی مبارک ہے جو چیز اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو اس نسبت کے کیا کہنے جیسے مسجد حرام بیت اللہ ہے اللہ کا گھر تو یہ نسبت یقیناً اس گھر کے تقدس کی دلیل ہے جس کی ایک جھلک یہ ہے کہ وہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر پرانے پاک میں نویر اسلام کو عبداللہ کہا گیا ہے اللہ کا بندہ یہ نسبت تشریف اور تقریب کی مظہر ہے ورنہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں صالح علیہ السلام کا معجزہ ایک اونٹنی تھا جس کو ناتعۃ اللہ کہا گیا ہے اللہ کی اونٹنی اونٹنیاں اس دنیا میں بہت ہیں مگر یہ نسبت انتہائی مبارک ہے اسی طرح کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی جو شریعت نے کہا ہے شریعت نے اس مہینے کے تعلق سے ایک رودے کا ذکر کیا ہے اور اس رودے کو رمضان کے روزوں کے بعد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 یہ روضہ دورے جاہلیت میں بھی تھا مشقین مکہ بھی یہ روضہ رکھا کرتے تھے اور جب پیغمبر نے اسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی بھی یہ روضہ رکھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے پچھوایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہرا یومن نجالفی موسا بقو مس محرم وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی دی تھی بنی اسرائیل کا علیہ السلام کا یوم آزادی ہے اور ایک حدیث میں اغرق اغرافی فرعون و ہوں اللہ تعالی نے آج کے دن فرعون کو اور اعلی فرعون کو غرق کر دیا تھا تو یہ دن ایک قدر اعظم پیغمبر اس کی قوم کی آزادی کا دن ہے اور اس دنیا کے سب سے بڑے تاحود کی بربادی کا دن فرسور ہو شکر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں یہ یہودیوں کی فکر ہے اور ممکن ہے علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس روزے کا ذکر ہو سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یومِ آزادی کس طرح منانا چاہیے یعنی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے تب نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بے موسام کو ہم موسیٰ علیہ اسلام سے اخوت کا زیادہ حق رکھتے ہیں ہمارا تعلق تمہاری بنیسبت ان سے زیادہ ہے کیونکہ دین اسلام میں علائق برادری بیس پر نہیں ہوتے بلکہ عقیدہ توحید اور تقوی کی بیس پر ہوتے ہیں تمہارا بھلا علیہ السلام سے کیا تعلق ہے وہ تو توحید کے المبردار تھے اور تمہارے منہج میں اور عقیدے میں شرک آ چکا ہے اللہ نے اپنی وفات سے کچھ لمحے قبل یہ دعا کی تھی بلکہ بد دعا کی تھی کہ لائن اللہ یہود نسورا قبور امبراہ مساجد اللہ اب العزت یہودیوں اور عیسائیوں پر لائن برسائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی تبروں پر توبے اور عمارتیں تعمیر کر لی اپنی نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہیں تعمیر کر لی عمارتیں بنا کر بیٹھ گئے جو یہ عمل کرتی ہے وہ لعنت کی مستحق ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے نہ منکان قبل حزب نہ کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی یعنی یہود و نسارہ کی ہو بہ پیروی کرو گے اور یہ پیروی آج ہو رہی ہے. ہر شخص سوچے کہ نبیر اسلام کی یہ بد دعا یہ بددعا, کس پر فیٹ آ رہی کس پر ملتب ہو رہی قبروں پر کبے بنانے والے کون ہیں عمارتیں بنانے والے کون ہیں سجدہ گاہ بنانے والے کون ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آج فرمایا کہ حسین اسلام سے تعلق ہمارا بنتا ہے جس کی انتہائی قوی اساس عقیدہ توحید ہے نحن العمبیا نہ معاشر الانبیاء اقبال اللہ ہم سارے کے سارے نبی آپس میں اللاتی بھائی ہیں اللہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا اصل ایک ہوتا ہے ان کا باپ ایک ہوتا ہے جیسے ایک شخص دو تین چار نکاح کر لے ہر بیوی سے اولاد ہو آپس میں اللہ تی بہن بھائی ہیں جن کا اصل ایک ہے ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے جو ایک ماں اور ایک باپ کی مصبت سے ہوتا ہے اور ایک اخیافی بھائی ہوتا ہے جن کی ماں ایک ہوتی اور باپ مختلف ہوتے جیسے ایک شخص کا نکاح ہو اور اولاد ہو وہ فوت ہو جائے اور وہ خاتون کہیں اور نکاح کر لے اس سے بھی اولاد ہو یہ آپس میں اخیافی بھائی اور باہ کے ہم انبیاء اللاتی بھائی ہیں ہمارا اصل ایک ہے باپ ایک ہے یا اصل سے مراد عقیدہ ہے توحید ہے باقی فرن میں اختلاف ہے مگر عقیدہ ایک ہے توحید ایک ہے مشن ایک ہے اور وہ توحید کی پاسداری اور توحید کی علم حلمبرداری یہ تعلق ہے جو بڑا رسیق تعلق ہے یہ تعلق ہمارا بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس روزے کا ہمیں زیادہ حق ہے چنانچہ نبی علیہ السلام روزہ رکھا لیکن بھی پھر یہ سوچ کر کہ دس محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اگر ہم بھی رکھیں گے یہ ایک تشکو ہوگا تو اس کا حل نبی علیہ السلام نے یہ پیش فرمایا لین اشت القابل لاسو منتا سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو کو بھی روزہ رکھوں گا دو روزے رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو دس کا روزہ تو ہے ہی ہے جو کہ اصل ہے جو بڑا افضل ہے جس کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا اور جس کا ایک اجر یہ ہے کہ سوم و عشورا احتسم و ان یوکفر صنعت النتی قبلہ شورا کا رودا یعنی دس محرم کا رودا اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں گزشتہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ سغیرہ گناہ ہے ایک سال کے سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے باقی رہ گا کبیرہ گناہ تو اس کی بخشش کا طریقہ اس سے آسان ہے اور وہ ہے سچی توبہ پر جب آدم لو بالا کا تنوبوں کا انارت سما سم بفر ابالی کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اتنا بڑا ڈھیر بن جائے کہ وہ گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور آسمانوں کے کناروں کو چھونے لگیں تم مستفر نہیں پھر تم مجھ سے استغفار کر لے صدق دل سے توبہ کر لے اس گناہ کو چھوڑنے کا سچا ہزم کر کے اس گناہ پر نازم شرمندہ اور پشیما ہو کر توبہ کر لے تو تیری ایک بار کی توبہ سے پورے ٹھیر کو معاف کر دوں گا بلا مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی چیز میرے لیے نہ بڑی ہے نہ مشکل ہے یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے ایک سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ایک دن کا روزہ ہے اگر ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لیں تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل گناہوں سے بات صاف ہو سکتا ہے یہ کچھ شرعی احکام تھے اس مہینے کے تعلق سے اس دن کا روزہ دس محرم کا اور یہود کی مخالفت کے لیے نو کا بھی کیونکہ بےحب اسلام کا فرمان ہے کہ خالف الہود روزے کے تعلق سے یہودیوں کی مخالفت کرو اور سو یومن قبلہ اور یومن بعد دس محرم سے قبر کے دن ہے اس دن ردہ رکھو دس کا بھی رکھو اور نو کا بھی رکھو اور اگر نو کا نہ رکھ سکے تو دس کا اور گیارہ کا رکھو یہ احکام شریعت سے ثابت ہیں باقی اس مہینے کے تعلق سے میرے ناقص علم کے مطابق کوئی چیز منبول نہیں ہے اس مہینے میں ایک افسوسناک تاریخی واقعہ پیش آیا رس محرم کو کہ پیارے بے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اعلی اتوار کے بعد افراد جن میں آپ کا نواسا حسین رضی اللہ النو بھی تھے انہیں شہید کیا گیا جو کہ تاریخ کا ایک علمناک واقعہ ہے یہ خاندان اس رو ارضی پر سب سے مقدس خاندان ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی آل ہے اور پیغمبر علیہ کا نسل پیغمبر علیہ کا خاندان بلا شبہ اس پوری کائنات کا سب سے اعلی اور سب سے باقیدہ خاندان پیغمبر علیہ السلام کا حکم بھی ہے یہ جذبے سے لوٹتے ہوئے آپ نے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا وزیر خوم کے نام سے وہ معروف ہے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ انی تارے فیکم فی کم سفا دئی نے کتاب المائے اترا تھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا سکل سکل ستیل سے ہے سقیل کا کمانا بوجھل چیز سکل سے مراد دو انتہائی بوجھل اور قیمتی امانت یہ بات انسان کم کرتا ہے جب کسی لمبے سفر پر روانہ ہو اور اس کا وہ قیمتی اثاثہ ہو سمجھتا اگر میں ساتھ لے کر جاؤں گا تو اس کے گرنے کا اور چوری ہونے کا احتمال ہے تو کسی بہت ہی امانت دار شخص کے پاس اس کو بطور امانت چھوڑ جاؤں کہ وہ اس کی حفاظت کرے جب واپس آؤں تو میں وصول کر لوں وہ کسی امانت دار شخص کو وہ امانت سونپتا ہے وہ ایک بار گرام اس کے سر پہ لاد دیتا ہے یہ میری امانت ہے بہت ہی قیمتی بہت ہی بوجھل اور وزنی اس کو آپ نے سنبھالنا ہے یہ سکل کہلاتا ہے اور پیارے بےغب محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو سکل کہا ایک کتاب و سنت کتاب اللہ کتاب اللہ صلی القرآن بھی ہے اور بیگمبر السلام کی حدیث بھی ہے نسل قرآن کو بھی کتاب اللہ کہا گیا ہے اور حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا گیا ہے اور دوسری چیز آپ نے سازمائی کس طرح تھی میرے اہل بیت ان کا اقرام ان کی عزت ان کی تکریم ان کا احترام یہ بھی تم پر ایک فریضے کے طور پر ہے اور کیوں نہ ہو یہ سب سے اعلیٰ اور پاکہ خاندان ہے دنیا کا کوئی نصب اس نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ نصر یقیناً عزت اور تقریم کا مستحق ہے آپ کے اہل بیت اہل بیت سے مراد کیا ہے کسی بھی شخص کے اہل بیت دو ذریعوں سے ثابت ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے اہل بیت دو طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں ایک طریقہ ایک ذریعہ خونی رشتہ ہے خونی رشتے سے پیدا ہونے والے افراد آپ کی اہل بیت ہے دوسرا ذریعہ اور طریقہ مساحرت کا طریقہ ہے آپ کی کہیں شادی ہو جو عورت آپ کے نکاح میں آئے گی وہ آپ کی اہل بیت بن جائے گی اس عورت کا اہل بیت بننا خونی رشتے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ نکاح کسی غیر خاندان میں بھی ہو سکتا ہے لیکن مسافرت کے تعلق سے یہ عورت آپ کی اہل بیت بن جائے گی تو نبی اسلام نے اپنے اہل بیت کی تقریب دور احترام کا حکم دیا جس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن سب سے نمایاں سبب یہ ہے کہ اہل بیت سے آپ کو بہت کچھ دین ملے گا چنانچہ آپ کے گھر کی ساری باتیں حادمن نے بیان کیے ہیں آپ کے اہل بیت میں سے ایک خاتون ام المن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ہزار سے زائد احادیث کی راویہ ہیں کتنا بڑا ذخیرہ اور ان کی احادیث پر ذرا غور کریں فقاہت کے انبار آپ کے سامنے رکھ جائیں گے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ میرا بہت سا علم اہل بیت کے تعلق سے تم تک پہنچے گا چراچی اماحلوں میں نیند کتنی عظیم احادیث کی راویا ہیں اور یقیناً اس تعلق سے وہ اس پوری امت کی محسن ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے ام سلمہ نے جناب حفصہ اور محمو نے رضی اللہ عنہ گھر کی ساری خبریں بیان کی حت کہ لحاف کے اندر کی خبریں بیان کی کیونکہ نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تشریح حیثیت رکھتا ہے اس پہلو کی حیثیت محض خان کی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ تشریح حیثیت ہوتی ہے تو ہر پہلو بیان کیا ہر پہلو کا ذکر کیا اور یہ اس دین کی سماحت اور برکت ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے علم کے اس راستے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ تم میرے عہد البید کا احترام کرنا یہ احترام ہم پر فرض ہے یہ تقریب ہم پر فرض ہے اور یقیناً ہم یہ بات قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک بڑا تاریخی علمیہ ہے نبی الاسلام کے بعد عہد البید کی شہادت کا واقعہ جو انتہائی دکھ دے ہے المناک ہے مگر اس حوالے سے کردار کیا ہونا چاہیے پہلے تو ایک بنیادی بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ اس واقعے کی اساس کیا ہے ہم سمجھتے ہیں اس واقعے کی اساس اللہ تعالیٰ کا امتحان اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور یہ آزمائش اللہ تعالی کے انتہائی قریبی بندوں پر آتی ہے رسول اللہ رسم کا فرمان ہے اشد البرائے المبیا فن بل امسل فل امسل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی انبیاء اس کائنات کی سب سے مقرب ہستیاں ہیں اور سب سے سخت ان پر آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے بنا کیا ہے جو اشتر جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوگا اور اللہ ان کو آزمائے گا جھنجھوڑے گا اس قدر میں زیادہ رکت کے ساتھ الہا کے ساتھ اور تصروں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالی کو ذکر کی یہ آبادیں بڑی پسند ہیں وہ اپنے مقربین کو آزماتا ہے تاکہ ان کی پر رقت آوازوں کو سنے ان کے صبر کو آزمائے نبی رسلان نے ارشاد فرمایا کہ انکان فی دین ہی سلابہ زیدہ فی بلائے اگر ایک شخص کے دین میں عتیدے میں سختی ہے صلابت ہے بڑی شدت ہے پختگی ہے اس کا تقوی اور تعلق ملا انتہائی قوی ہے تو اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں وہ انکان فی دین ہی خفا اگر اس کا دین کمزور ہے تو خف ہو اس کے امتحان اور اس کی آزمائشیں بہت ہی نرم ہوتی ہیں اور بہت ہی ہلکی ہوتی ہیں وَإِنَّهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بنشیا چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت آزماتا ہے بہت آزماتا ہے بہت جنجھوڑتا ہے اور وہ صبر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں کے سمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا بالکل پاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں نبی رسلان کی حدیث ہے کہ بعد لوگوں کو اللہ تعالی نے جنت میں بہت اونچا مقام دینا ہے بہت اونچا درجہ دینا ہے اس اونچے درجے تک رسائی ان کے عمل کے ساتھ بھی ہے اور ان کی آزمائشوں کے ساتھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہ صبر کر کر کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں ایک خاتون پہ نمبر اسلام کے پاس آئی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں دعا کرتے اللہ پاک صحت دے دے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ان سے داؤ تھولہ وہ ان شیتھی صبر تھی بالا جنت اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر چاہو تو صبر کر لو اگر صبر کر لو گی تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور حیران رہ کہ اتنے سے صبر پر جنت یہاں تو مضمون تبدیل ہو گیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی یارسول آپ دعا نہ کیجیے میں صبر کروں گی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت سے اس خاتون کو ہم دیکھتے ہیں اپنے اس مر سے لڑتی ہے بڑے صبر کے ساتھ برقے کے بڑے طویل دورے اس پر پڑتے ہیں اور بڑا صبر کرتی ہے ہاں اللہ کے پیرمبر سے یہ کہا تھا کہ بعض اوقات گر جاتی ہوں دورے کی وجہ سے اور میرا سطر کھل جاتا ہے بس یہ دعا کر دیں کہ ہم لو رزد میرے سطر کی حفاظت کر دے تو اللہ کے بھی عموماً یہ دعا فرما دی تو دیکھیں اس صبر کا کیا سلا ہے اور کیا ادر ہے یہ سیاہ فام خاتون تھی مدینے کی گلیوں میں چلتی پھرتی ہے اور جنتی ہے صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ عورت جنتی ہے یہ خاتون جنتی ہے تو یہ صبر و ابتدا کا اللہ کے ہاں اجر ہے حسنین کریم ہے رضی اللہ نبی السلام کے نواز بہت ہی پیارے اللہ کے پیغمبر ان سے پیار کیا کرتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہمارے ہار تھا مل جن یہ جنت کے میرے دو پھول ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے حسن حسین سیدا شباب اہل چن جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے نہ صرف یہ کہ جنت ہی بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کی ماں فاطمہ رضی عنہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہوگی جنت جنت کے خواتین کی سردار ہوگی یہ ان کی ماں کا سلا اور مقام ہے چرانچے مقام بہت اونچا ان کو حاصل ہو گیا مگر اس مقام کے حصول کے لیے سانے کے ساتھ عقیدے کے ساتھ اللہ تعالی کے امتحان کی مشروط ہے جب اس نے انبیاء کو آزمایا اپنے پیارے پیغمبر کو آزمایا پیغمبر سے بڑا قیمتی خون کس کا ہو سکتا ہے لیکن جنگ اوہد میں پیغمبر اسلام کا خون بہا دان ٹوٹے آپ کا چہرہ زخمی ہوا اور خود کی کڑیاں آپ کے سر میں داخل ہو گئی خون تھمتا ہی نہیں کتنا قیمتی خون بہا اللہ گرا نے یقین یقینی اللہ کی ابتلاح ہے اللہ اپنے پیغمبر کے صبر کو آزماتا ہے اگر امتحان سے کوئی مسسمہ ہوتا تو نبی رسلام تو حبیب اللہ ہے خلید اللہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر تو جھوڑتا مسلسل مکہ کے تیرہ سال درتی میدانوں میں گزارے مدینہ کے دس سال جہادی میدانوں میں گزارے تیئیس سال کا پورا دور نبوت ابتدا سے عبارت ہے حسنین کریمین بھی اس قدر اونچے درجے کے حامل کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تو لذن نے ان کو بھی آزمایا حسن کی آزمائش کیا تھی دراصل کا بچپن محبت سے گزرا صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ان دونوں بچوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے تو صحابہ بھی ان کو پیار کرتے تھے اور آخری عمر تک کرتے ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے ان کے ساتھ حسن آپ کے بیٹے تھے ابوبر شدید سامنے سے آ گئے امیر المومنین خلیفت المسلمین انہوں نے حسن کو اٹھا لیا اٹھا کر بچے سے ایک محبت کا اظہار کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہاد شبی ہم بن نبی ولی سا شبی ہم کہ یہ بچہ نبی کا نبی کے شبیر یہ بچہ نبی کے شبی ہے علی کے شبی نہیں ہے اس بچے کا چہرہ علی جیسا نہیں ہے بلکہ نبی جیسا ہے اور صحابہ گرام کہا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کے کے چہرے کو دیکھنا ہے حسن کو دیکھ لے اور جس نے اللہ کے کے جسم کے نیچے کے حصے کو پاؤں کو اور ٹانگوں کو دیکھنا ہے اور چلنے کے انداز کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لے یہ محبت کہتے ہیں ارقبو صلی ارقبر فی الحل ارقب النبی اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لو ان کے اہل بیت میں اللہ کے پیغمبر آپ کو نظر آئے گا تو محبت ہی محبت ہے لیکن آزمائش شرط ہے حسن کی آزمائش کیا تھی ایک دفعہ پلمبر خود بیرشاتے تھے حسن گھر سے باہر مسجد میں آ گئے اللہ کے پیغمبر ممبر سے اترے حسن کو اٹھا لیا اور فرما کہ اِنَّ بني نہیم این مسلم میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور بارعزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمان کی توجہ میں سلا کرائے گا یہ اشاد آپ نے فرما دیا صحابہ اس حدیث کو سن کر خوش ہوئے اس خوشی کی وجہ کیا تھی صحابہ نے اس حدیث کو سن کر یقین کر لیا کہ کم از کم حسن بڑا ضرور ہوگا سرداری کی عمر تک پہنچے ورنہ اب تک جو اللہ کے بے کی اولاد ہے اللہ نے تین بیٹے دیے اور تینوں بچپن میں لے لیے اور اللہ کے پیارے کسی بیٹے کو بچا نہیں سکے عبداللہ پھر پھر ان کی جدائی کا صدمہ اللہ کے بے نے دیکھا تک ابراہیم جو سب سے بڑا تھا ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوا اس نے دم بھی اللہ کے بے کی جھولی میں وہ تھوڑا اور اللہ کے بے نے فرمایا تھا سلم ہمیں بہت ہے مگر زبان سے ایسا ایک لفظ بھی نہیں کہا صحابہ اس منظر کو دیکھتے تھے اللہ کے بیرمبر دکھی تھے اپنے بچوں کی وفاق کے دوران لیکن نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا تو صحابہ نے یوں اطمینان کا سانس لیا کہ کم از کم یہ بیٹا اتنا بڑا ہوگا کہ سرداری کی عمر تک پہنچے گا اتنا بڑا ہوگا کہ دو جماعتوں میں صلح کرائے گا تو چوالیس ہجری کے واقعات میں یہ صلح کا واقعہ موجود ہے جناب علی بن جناب طالب کی شہادت اور یہ شہادت بھی ایک امتحان ان کو بھی شہید کیا گیا اس کے بعد لوگوں نے جناب حسن کے ہاتھ پر بیت کی تھی اور چھ ماہ تک یہ بیعت قائم رہی شام کی طرف سے کچھ لوگ جناب معاویہ کی بیعت کر چکے تھے اور ان کو امیر عموماً تسلیم کر چکے تھے اور یوں ایک اختلاف کی جڑ قائم ہو گئی جناب حسن نے خلافت سے تنازع اختیار کر لیا جو آپ کی اس طرح میں استعفی کہلاتا ہے اور خلافت جناب معاویہ کو دے دی سونپ دی اور یوں جو ایک اختلاف تھا ایک لڑائی تھی اس کی جڑ کو ختم کر دیا سلح ہو گئی اور امت مسلمہ ایک بڑے شر سے محفوظ ہو گئی ایک فتنے سے محفوظ ہو گئی یہ ایک ابتدا تھی اللہ نے امتحان لے لیا حسن اس میں کامیاب ہو گئے سرداری چھوڑ دی مگر پیغمبل اسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا دنیا کی سرداری چھوڑ دی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ جنت کی سرداری عطا فرمائے اور حسین کی آزمائش کیا تھی سن اکسٹھ ہجری کے واقعات جب آپ حالات کچھ بھی تھے کوفہ چلے گئے اور جب دیکھا کہ کوفہ والوں نے بفا نہیں کی ان کو اور ان کے اہل وید کو گھیر لیا ہے اور ان کی عزائم اچھے نہیں ہیں نیت میں فضور ہے حسین عزائم کو بھڑپ گئے اور ان سے کہا ہماری تین میں سے ایک بات مان لو یا ہمارا راستہ چھوڑ دو ہم مدینے لوٹ جائیں اور یا پھر ہمیں شام کے علاقوں کی طرف کسی سرحد پر بھیج دو اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور یا پھر مجھے اور ہمیں ہمارے چچا چچرداد بھائی یزید ابن معافیہ کے پاس پہنچا دو یزید کا نام کیوں لیا کیونکہ وہ ان کو عارفیت امن اور سلامتی دکھائی دے رہی تھی مگر انہوں نے اس میں سے کوئی بات تسلیم نہ کی اور پھر یہ مکرو واقعہ پیش آیا جو سارے اہل بیت کی شہادت اور منتج ہوا یہ واقعہ ہو گیا یہ واقعہ دو وجوہ سے اہل وید کے سینوں پر ایک عظیم تمغہ سجا گیا ایک شہادت کا تمغہ اللہ رب العزت نے شہادت کی موت آفرما دی شہادت کی موت جن حالات میں ملے قابل فخر ہے اللہ کے قرب کی احساس ہے اللہ کی ندا کا ذریعہ ہے اور یہ جناب حسین اور اہل کے سینوں پر یہ تمغہ سجا دوسرا غربت کی موت غربت کی موت وہ کہتی ہے جو اپنے علاقے سے حدیث ہے کئی سارا مول دہی جنہ کہ جس شخص کا انتقال اپنے علاقے میں نہ ہو اپنے جائے پیدائش میں نہ ہو بلکہ وہ اجنبی کسی علاقے میں فوت ہو جائے دور کسی علاقے میں فوت ہو جائے غربت کی موت بھی ایک اطلاع ہوتی ہے اپنے وطن سے اہل و عیال سے دور تو اللہ رب رزت اس کا سرا یہ دیتا ہے کہ جہاں اس کا انتقال ہوا وہاں سے لے کر جائے پیدائش تک کا علاقہ جنت میں اس کو ادا فرما دیتا ہے تو یہ دو اعزاز ان کو حاصل ہو گئے اس پر کیا خیال رویا جائے ماتم کیا جائے سینا گوبھی کی جائے اس پر دامن پھاڑا جائے نہیں یہ ساری چیزیں شرع حکام کے خلاف ہے رسول اللہ عزم کا فرمان ہے من شکل بدرا جو سدمے کے وقت اپنے دامن کو پھاڑے اپنے رخسار کو پیٹے اور سینہ کو بھی کرے اور جاہلیت کی پکاریں پکاریں وہ ہم میں سے نہیں ہے رسول اللہ عزم کی حدیث ہے این بری میرا سال لکھا تھی بس تین قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن سے میں بری ہوں ناراض ہوں ایک وہ عورت جو صدمہ پہنچتے ہی چیخو بکار شروع کر دے دوسرا وہ عورت جو صدمے میں اپنے سر کے بال ڈالے اور تیسرا وہ عورت جو صدمے میں اپنے دامن کو چاک کرے اپنے گریبان کو چاک کرے میں اس سے ناراض ہوں میں اس سے بری ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے نہہ نہا خان عورت نہا کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے توبہ کیے بغیر مر جائے تو تمام یوم القیامہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اٹھایا جائے گا اس طرح کہ علیہ سربان من قطران و درعهم من جرب جس کے جسم پر ایک قمیض ہوگی وہ قمیض تانبے کی ہوگی اور وہ تانبا جہنم کی آگ سے پگھلا ہوا ہوگا اور اس تانبے کی قمیض کے نیچے جو اس کا جسم ہوگا اس جسم پر ایک اور کمیز ہوگی وہ کمیز کجلی اور خارش کی ہوگی وہ خارش جو انسان مسلسل جسم پر کرتا ہے اور بن بن جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں ہیں زخم اس کا علاج نہیں کرتا بلکہ خارش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زخم مندمل ہونے کے قابل نہیں رہتا اس زخم کو ناسور کہا جاتا ہے اس کا جسم ناسور بن چکا ہوگا اور اوپر جہنم کی آگ کے پگلے ہوئے سے ہوں گی جو ہمیشہ میری امت میں موجود رہیں گی اور قائم رہیں گی اور میری امت ان چیزوں کو چھوڑے گی نہیں وہ چار چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک الفر بالحساد بدر ایکچا اپنی اپنی آپ سمجھنا دوسرا بدت عمل انصاف دوسروں کے نصب میں دوسروں کی برادری میں تین زنی کرنا اس کو حقیر جاننا اور اس پر جو ہے وہ فکر کسنا اور تیسرا بلسا بندوم ستاروں سے بارش طلب کرنا اور چوتھا بنیاد میت پر نو خانی کرنا تو یہ سارے فراہمی کس لیے ہیں تاکہ ہم صبر کریں اور صبر کر کے اللہ رب عزت سے ادر حاصل کر لیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ام سلمہ کی روایت سے آخر میں پیش خدمت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر اسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم یہ دعا پڑھوتنی پڑ صبر کی ہمت دے دے اور صبر کا اجر دے دے اور مجھے اس کا نیم البد فرما دے اس سے اچھی چیز عطا فرما دے امر سرما فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی اتنا دعا پڑھنے لگی ان لا راج ہوں یہ پڑھ گئی آگے یہ بھی پڑھ لیا اللہ عمر ہی مصیبت اس مصیبت میں مجھے اجر اذاف روا دے لیکن آخر جملہ پڑھنے لگی کہ مجھے اس سے بہتر اذاف روا دے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یقول خیر نب سلم ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ فوج ہو گیا اور اللہ کے نبی کی ہدایت ہے کہ یہ دعا پڑھو کہ اس سے بہتر اذاف روا دے اس سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے میری زبان رک گئی مگر پھر میں نے اللہ کے پیغمبر کی سنت پر اور حدیث پر عمل کیا اور یہ دعا پڑ ڈالی اللہ اکبر عدت گزری میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور دستک کس کی تھی اللہ کے پیغمبر کے پیامبر بھی محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام نکاح بھیجا اور میں ام مومن بن گئی اللہ کے پیغمبر کی بیوی بن گئی سنت کے کی اتباع کا کیا اجر ہے ہمیں بھی ہر موقع کے لیے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے عمبر کی ہدایت کیا ہے سنت کی سماحت کیا ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے ما حالات جو بھی ہو اور تم جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو شریعت کے ساتھ رہو آج ان دنوں میں بڑی لفازیاں ہوں گی بڑی جملہ بازیاں ہوں گی بڑے جھوٹ ہوں گے جھوٹے افسانے ہوں گے قصے ہوں گے اور انتہائی جاہلیت کے دعوے ہوں گے ہمیں خاموشی کے ساتھ عمل کرنا ہے اپنی شریعت پر کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے دس محرم کیسے گزاریں نو محرم کیسے گزاریں بس تخوا کے ساتھ تعلق باللہ کے ساتھ روزوں کے ساتھ بس یہ شریعت کی ہدایت ہے اس پر عمل کریں باقی یہ دن اپنے معمول کے مطابق گزاریں کوئی اضافی صدمہ اپنے اوپر تاریہ کریں لیکن کچھ سر پھرے لوگ ان دنوں اس دن میں خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن خوشی منانی چاہیے تاکہ اہل تشہیوں کی مخالفت ہو ان کو چڑانے کے لیے میرے دوست اور بھائیوں یہ منہج بھی غلط ہے ہر جگہ چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جذباتی قسم کے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے شادی کب کرنی ہے زیر مستراہ وہ کہیں گے دس محرف کو وہ سمجھتے ہیں کہ سننے والا خوش ہوگا کہ میں کیسا منحج ہی انسان لیکن بھائی یہ منہج نہیں ہے یہ منہج نہیں ہے تم کہتے ہو کہ ہم نے غم نہیں کرنا تاکہ اہل اہم کے تشبہ نہ ہو تو خوشی کیوں کرنی ہے اس خوشی میں تشبہ ہے نواسب اور خوارش کے ساتھ جب خارجیوں کو عہد البید کی شہادت کا علم ہوا انہوں نے خوشیاں منائیں انہوں نے چراہ کیے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی اور خوشی کا اظہار کیا اگر آپ بھی معمول سے بڑھ کر خوشی کریں گے تو یہ تشبہ خواہش کے ساتھ ہوگا وہ خوارش جن کو اللہ کے دہمبر نے جہنم کا کتا کالا ہے تو ان جذبات کی بجائے ہم ہاں؟ یہ دیکھیں کہ من میں جو اعتدال کیا ہے اس کو تھامے بیٹھے اللہ پاک ہمیں توفیق ابھی فرما دے ہر ہاتھ ہر آن ہر مقام پر اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی ترا کا اور شریعت پر عمل کرنے کا اللہ ہم کو جھوٹ سے کذب سے بجر سے اور فریب سے محفوظ رکھے اور من صدق ہم کو عطا فرما دے آنف صادقین صدق آج کا دن قیامت کا دن صرف صادقین کو سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی باقی سارے لوگ ناکام ہیں اور نامراد ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے اللہ تعالیٰ عقیدے میں گفتار میں زبان میں عمل میں تعلق بالله میں اور تعلق بالرسول میں صدق ادا فرما دے اور سچائی ادا فرما دے اخوری حالت بس تخر اللہ الحمد للہ